اور اگر یہ نہ ہوتا کہ سب لوگ ایک دے پر ہو جائیں تو ہم ضرور رحمت اللہ اللہن من کے منقروہے کے لیے چاندی کی چھتیں اور سیڑھیاں بناتی جن پر چڑھتے